انفی خلق سماوات اور لوگو آسمان کی پیدائش میں یہ باتیں پہلے گزر چکی انفی خلق سماوات اور لوگو آسمان کی آسمانوں کی پیدائش میں ول اور زمین کی پیدائش میں تم غور کرو یہ کس نے بنائیں سات عقلی دلائل دیے ہیں اللہ نے یا اپنے ہونے کی. صرف عقل سے کام لینے کی بات ہے پہلی دلیل دی ہے انفی خلق سماواتی ورض لوگو آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں غور کرو وقت لات البنہار اور رات اور دن کے اختلاف پر غور کرو کہ رات کیسی ہوتی ہے دن کیسا ہوتا ہے سورج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے دن رات پیدا ہوتے ہیں نا اور صدیوں سے پیدا ہو رہے ہیں کہیں ایک منٹ کا بھی فرق آتا ہے کہ کسی دن یہاں رات ہو امریکہ میں اور شام میں صبح ہو جائے اور وہاں پہ صبح ہو جائے یہاں پہ شام ہو جائے جو بھی حساب ہے کبھی تبدیل ہو جائے یہ نہیں وقت لا فل نہار یہ کون سی دری دوسری ہم؟ بل فلک قلت اور جہاز پر غور کرو فلک جو ہے جہاز کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ جمع مراد ہے جیسے انگلش میں آپ بعض الفاظ بولتے ہیں نا اور وہ ہوتے جمع ہیں لیکن واحد جمع کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے مثلا فش سوس بہت سے فلک بھی ایسے ہی ہے واعد اور جمع کے لیے بل فلک التی تجریف الباہر اور جہازوں پر غور کرو جو چلتے ہیں سمندر میں اور وہ کیسے چلتے ہیں ہباؤں میں چلاتی ہے بیمار فا ناس اور اس میں لوگوں کا جو نفع ہے کیسے وہ چلتے رہتے ہیں جہاز کیسے چلتا ہے تم اس پر کبھی غور کرو پانی ہے وہ ذات اپنی امان اور حفاظت اٹھا لے ڈوب جائے غرق ہو جائے جہاز کون چلاتا ہے وما انزل اللہ من اور جو کچھ نازل کیا اللہ نے اوپر سے مما ان پانی اور اس پانی کے ذریعے فاحیا بھی لڑ وباد موت وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو جبکہ زمین مر چکی ہوتی یہ کون سی دی ہوئی پانچویں چاروں اچھا چلو کیا اور اس زمین پہ جو کچھ خدا نے بسایا ہے من دعبت ان جو پھیلا دیے اللہ نے جانور تم ان پر غور کرو پانچ ہو گئی و تصریف ریا اور ہواؤں کے چلنے پر غور کرو کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کبھی گرم چلتی ہے ان ہواؤں کی وجہ سے موسم بنتے ہیں اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں پھولوں میں خوشبو کیسے پیدا ہوتی ہے ان ہواؤں میں کیا, خ... کیا کچھ ہے اس پہ غور کرو وہ صحاب اور بادلوں پر غور کرو یہ جمع ہے صحاب اور صحابہ کہتے ہیں بادل کو سین سے سین ہے الف بے صحابہ بادل اور بادل کی جمع ہے صحابل مسخر اور اس بادل ان بادلوں پر غور کرو جو باند دیے گئے ہیں بندے ہوئے ہیں بین ابل والارض آسمان اور زمین کے درمیان کیسے ٹکے ہوئے بادل آ جاتے ہیں لایاتن اور اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان ساتوں دلائل میں قوم اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے ان چیزوں پر غور کرو اور پھر مجھ تک جساس سحمد اللہ نے اس مقام پہ بڑا اچھا لکھا ہے وہ کہتے ہیں اصل عبادت اللہ کی ان آیات پر غور کرنا ہے اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرنا ہے جب آدمی ان پر غور کرتا ہے تو پدا چلتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو کرنے والا نہیں تو ایمان بڑھتا ہے جب ایمان بڑھتا ہے عقیدہ اور یقین اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اعمال میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اس لیے فرمایا